الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمائين ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله السميع للين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله لعلكم ترحموا موترم حضرات الدينين أي وردوستو آج خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرص قرار دے رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم و قرم اور مہربانی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئے اللہ رب العالمین کے صفات میں سے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بڑی صفت اور بڑا نام ہے الرحمان اور رحیم خصوص رحمان جس کے ماں یہ آتے ہیں بے انتہا رحم و کرم کرنے والا اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک رب کو ملا نش رحم اے میرے بندو عمرت و نصیحت حاصل کرو ہم خالق اور مخلوق ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی ذات پر فرض کر رکھا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی مخلوق پر رحم و کرم کروں گا کبھی میں اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کروں گا ہمیشہ اپنی مخلوق پر ہم رحم کریں گے اور کرم کریں گے مہربانی کریں گے آخری نبی موسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اسی رحم و کرم کو کعوت دینے اور عام کرنے کے لیے کہ دنیا کے اندر ہمارے نبی آ کر کے تعلیم دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کمال جو ہے اپنے اندر جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ رحم کرو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو خوبی بیان کی وہ یہ وما اور سلنات اللہ اور ہم نے اپنے نبی اے ہمارے نبی ہم نے تو آپ کو پوری کائنات کے لیے رحم کرنے والا اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے پیارے نبی محسوس نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میرے امت کے لوگوں سن لو انما انا رحمت مہدا اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس گفٹ بنا کر کے بھیجا ہے اور میں شرح پر رحمت کی دعوت دینے والے اور اللہ کی مخلوق پر رحم و کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو دو باتوں کو حکم دیا سورہ حجرات کی آئے جو میں نے پڑھی فرمایا وقت اے میرے بندو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اے اے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے پتا یہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا مستحق ہم اسی وقت بنتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ رحم کریں میرے دوستوں سر سن تیمنی وغیرہ متفق اہل روایت نوی عرح صلاح تو شامر سات نمایا اواہ اللہ روا ہو میا جد اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم اور رحمت کو سو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ننانوے حصہ کو اپنے پاس بسا کے رکھا ہے اور ایک حصہ پوری کائنات کے مخلوقات میں تقسیم کیا ہے وہی ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا زمین پر اتارا فرشتوں جنوں انسانوں جانوروں حیوانوں ہر ایک کے اندر جو رحم کا جدمہ پیدا کیا اور قیامت تک جو پیدا کرتے رہے گا اسی ایک حصے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا رہتا ہے صلی اللہ کے رسول صدم نے ساتھ رمایا اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان ہر مخلوق کے اندر رحم و کرم کا جذبہ پیدا کیا ہے صرف بنافر کہ ہر مخلوق دوسرے مخلوق پر رحم کرے اگر تمہیں تجربہ کرنا ہو تو جانور کو دیکھ لو ایک جانور کا بچہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے اگر جانور کے چلنے میں اس کا قدم کبھی جانور کے بچے پر پڑ جاتا ہے تو اللہ تل فرمایا ذرا دیکھو جانور کتنی تیزی سے اپنا پیر ہٹاتا ہے اور جس بچے پر اس کا پیر پڑا تھا بڑھ کر کے بچے کو چاٹنے لگتا ہے سہلانے لگتا ہے اللہ رسول فرمایا یہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر رحم کرم کرنے کا جذبہ رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم کرے اپنا فضل و کرم کرے تمہارے لیے رحمتوں بر وقتوں کا دروازہ کھوئے تو ایک شرط ہے تم اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ رحم کرو نبی رہی سر آپ نے اعلان کیا الرحم الرحمان رحم کرنے والے جو بندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس زمین پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے ان پر رحم کرم کرتا ہے یہ شرط رکھی ہے اور یہی سورت الحجرات کی آت میں اللہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ تعالی اللہ کا فرمانی سے بچے ہو تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے اسی لیے اللہ کو سل فرمایا ار ہم من پہ سما کرو مہربانی تمہر زمیں پر خدا مہر باہو گار سے بری پر اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے زندگی کے اکرمحات میں ہماری ذات پر ہماری شخصیت پر ہماری اولاد پر ہمارے گھر والوں پر ہمارے کاروبار میں ہمارے سفر اور ہم اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اللہ کی مخروب کے ساتھ رحم کرو پھر اللہ تعالی تمہارے اوپر رحم کرے گا اللہ, اللہ, اللہ کے رسول نے رحم کر دیا جو اللہ تعالی کی مخروب پر نہیں رحم کرتا اس پر اوپر رحم نہیں کیا جاتا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رحم کرنے والا بنائے حدیث کے اندر آتا نے سُنا جاؤ بڑی اہم روایت حضرت عبدال ابن جافر رضی اللہ تاران عنہ تو نبی علیہ السلام رہ سدا بیٹے حضرت جافر سے بیٹے تھے عبداللہ کہتے ہی ایک دن نبی علیہ السلام کہیں جا رہے تھے ہم کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا لے کر کے چلے آپ کو خدا حاجت کی ضرورت پڑی آپ اس دنیا کرنے کے لیے سواری روکے اور عبداللہ تم یہاں کھڑے رہو میں آتا ہوں نبی علیہ السلام کا عام دستور تھا آر, خجور آتا, کوئی آڑ کھجور وغیرہ کا کوئی جھاڑ رہتا تھا کھڑا جس سے نظر نہ آئے اس سے پیچھے آپ جاتے تھے آپ ایک کھجور کے بعد میں داخل ہوئے جب آپ داخل ہوئے تو آپ کی نگاہ پڑی یہ آپ کا بہت بڑا موجلہ تھا ہمارے اور آپ کی عبرت اور نصیحت کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ نے رونما کیا عبد اللہ بن جعفر کہتے ہیں جیسے آپ بعد میں داخل ہوئے قدار کے کیے ایک اونٹ بیٹھا ہوا تھا اور آپ کو دیکھ کر کے اونٹ لگا اور ایک عجیب قسم کی آواز نکالنے لگا کہتے ہیں نبی علیہ سرا تو کو اللہ رب میرے بتایا یہ آج اونٹ آپ سے کچھ شکایت کرنا چاہتا ہے نبی رہی سرافام آگے بڑھ اور اونٹ کے گردن پر اپنے ہاتھ پورے رے کے سہلانے لگے لاز کا پیار کا تسلی کا تو محبت کا حوصلہ افزائی تھا اپنا دست مبارک اس کے سامنے رکھا پھر اس کے بعد اللہ رسول پرت کر کے آئے فرمائے معلوم کرو اس کا مالک کون ہے بلا رہ گیا ایک نوجوان آیا کہا میں اس کا مالک ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر تم رحم کرو یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے دو شکایتیں کر رہا ہے نمبر ایک جی اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا تو اور نمبر دو اس نے یہ شکایت کی ہے اس سے طاقت یہ تمہارا پین ہے تمہارا اونچ ہے تمہارا گھوڑا گدا ہے ان سے اتنا ہی کام لو جتنا ان کے اندر طاقت ہے ان پر تم رحم کرو گے پھر اوپر والا تمہارے اوپر رحم کرے گا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے دھر اور کائنات کی ساری مخلوقات پر رحم و اقول اکول کو لہادا اللہ من کل ذنب نیماتو ہوئے الحمد للہ وقفا وسلام على اللہ عباد صفا اماد امام بخاری اور مسلم رہے محم اللہ بڑی مشہور حدیث میں اب لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی رہے ترافان شا فرماتے ہیں ایک انسان راستہ پکڑ کے چل رہا تھا سفر میں تھا احسان ہے ایک کنویں کے قریب سے گزرا تو را کل بند یل آپ وہاں گئے تو دیکھا کتا کنارے جو پانی لوگ پلتے تھے نکالتے تھے اور زمین پر جو گر جاتا تھا گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا کیا سا پریشان ہے جھا کر کے دیکھتا ہے کنویں کو کہ پانی تو ہے لیکن گچا اپنا انجام سوچتا ہے چلے تو جائیں گے لیکن نکلنے کا کوئی چانس نہیں جہاں کر کے پڑکتا ہے اور اسی بیوی مٹی کو چاٹنے لگتا ہے نویں رہس سامنے ساتھ سمایا وہ مسافر جو انسان جا رہا تھا اس کے دل میں رہ مایا کہ ہے گچا لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق اس پر بھی رہنم کرو اللہ کو فرماتے ہیں موزہ نکالا پانی بھرا اور کتے کے منہ میں ٹپکانا شروع کیا یہاں تک کہ کتا سیراب ہو کر کے واپس چلا گیا پھر یہ اللہ کا بندہ مسافر آگے بڑا نبی بھی رہتا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد ایک باجی سا جملہ امت کے لیے بیان کیا فرمایا اے میرے امت کے لوگوں سن لو اللہ کی مخروب پر رحم و کرم کرنے کا انجام یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ کے اللہ ہونا وہ درفارا رہ اس کے کتے پر کرنے کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا اور اسی نیٹی کی برکت سے اللہ نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ کے مخلوق پر رحم کرنے والا بنے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ ہماری چیز پیدا کر دے آپ نے ساتھ سمایا امن ماحم اللہ میرے بہاد ہی ارحما اللہ رب العن اپنے انہیں بندوں پر رحم کرتا ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کریں دوستو بڑی ضرورت سے ایک آخری چیز اور اس میں کوئی شک نہیں ایمان ہے عمل سوالے ہیں یہ سارے نیک کام ہیں کہ جنت میں لے جانے کے لیے ضروری ہیں لیکن ان تمام نئے کامال روزے نماز حج زخ تلاوت قرآن ہزاروں ناگ نیک کرتے ہیں ان کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے اللہ نے شرط رکھا ہے کہ دل میں رہم ہو اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کرے گا بڑی مشہور آئے ثم كان بالدزين عاملوا وتواسوا بالشبر وتواسوا بالمرحمة غلام ادا کیا نماز کی گوبندی کی حج کیے روزے کیے ساری نیتیاں کی لیکن جنت بتانے کے لیے ان نیتیوں کے ساتھ دو شرطیں نمبر ایک سم مکان میرے لذین درست نمبر دو واسواسو بل مرحما ایک دوسرے کو صبر کی دعوت ہے اور ایک دوسرے پر رہن کرنے کی دعوت دے خود بھی اللہ کے مقوب پر رحم کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے جو بھی اللہ تعالیٰ کے مخروب پر رحم کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تو فکر سے فرمائے ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے جو پریشان کو دور کر دے مقروض ہے بیمار جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہی شدھنا شیخ خلیفہ اور ان کے اصحاب و اما جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما ہر بنا ہر مصیبت سے ان کو بچا لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاصل خیخ سلطان بن محمد القاسمی حبی اللہ اللہ رب العالمین ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہر بھلا ہر آفت کا مصیبت سے بچائے اللہ حداث ان ہدا سے وہ کام ہے جس میں آپ کی ہدا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک جس میں آپ کا گدت قوم اور وطن کا نقصان ملک اور ملت کا خسارہ ہے الحرآمین دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں سارے مسلمان ملکوں کو امر و امان کا گہوارہ بنا گئے یہ جو بال اور ہے یہ بیماری اس بیماری سے تمام ساتھیوں کو بچا گئے جو بیمار ہیں ہے جو موت کے شکار ہو گئے اللہ تونچے گناہوں کی مکر فرما اُنہیں کربت کر جنت سر فرما اللہ اولمنات ومسلم اول مسلمان عباد اللہ رحم اللہ ان اللہ امر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میں لائک نہ بھولے تاکہ نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے